السّلحمن صحمد علیہ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسئلہ شاست اور تمام عرصہ سم اللہ علیہ السلام بیت اور فضائیتِ سلسلہ درس, درس درس نمبر اٹھائیس اور کتاب عروین میں سے اربند فضا امن المومنین میں سے درس نمبر چودہ حضرت مبارکانو تک پہنچا رہا ہوں اور اس میں جو حدیث پانی ہوگا وہ کتاب کتاب حمد امیر کبی صدمۃنی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کرتا کتاب, کتاب، اربعین فی فضائل امیر المومنین میں سے حدیث نمبر پچیس اور چھبیس کا تجمہ لوگوں کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں. اس میں عامر کبی علیہ الرحمٰ نقل فرمت قلبی صلی اللہ علیہ وََِ وسلم پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما معصبۃ اللہبی اللہ و تو حص اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس کو نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس کی ضروریت کے تسلسل کو اس کے اپنے سلو میں رکھا ہیں یعنی تمام انبیاء کے ان کے اولادوں کے سلسلہ کو اس کے اپنے سلوب میں رکھا وہ اللہ ضروری اور مجھ محمد کے اولادوں کا سلسلہ علی ابن ابناب طالب علی ناب طالب کے سلم میں رکھا ولا و عالین اور علی علیب ناب طالب نہ ہوتا لما کا نہ تو میرے اولاد میرے بات نہ ہوتے تو گویا کہ اللہ کے خبر نبی نے علی علیہ السلام کے ہونے والے اولادوں کا اپنا اولاد قرار دے دیا اس لیے قرآنِ پاک میں بھی کہ واقعہ موبائل آیا تو مبالے میں فرمایا کُل میرے حبیب آپ کہہ دو کُل تعلن و ابنابنا حکم ہاں علثان ونسا حکم عنف صنع حکم سمنق الفنطاظوین میں اس میں نہ آنا نہ کم نیکبیب آ کے پھر آ جاؤ تم لوگ لے کے تو اور ہم بھی آتے ہیں <تصفح> تم اپنے بیٹوں کو لےو ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنی خا... عورتوں کو لے ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم اپنے قائم مقام نسل جانشین کو لے ہم اپنے قائم مقام نس کو لے کے آتے ہیں پھر آپ مزے پر لانے بیچتے ہیں پھر ہم موالہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لانچ بیچتے ہیں تو اس میں سارے سارے مبارکے میں ہمارے بیٹوں سے اللہ کے پیارے نبی نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ساتھ دے گیا تو قرآن بھی اس حدیث کے تاج فرماتا ہے کہ امام حسین الفیار نبی صلی اللہ علیہ کے بیٹے قرار دے دیں اس مبارک آیت میں ہاں جی تو وہ بھی شاید کی اس حدیث کی تصدیق فرماتا ہے تو یقیناً جو ہے اس سے اس طریقے سے علیہ السلام کا رسول اللہ سے شدید قرب اور علیہ السلام کی اولاد کو پیارے نبی نے اپنے اولاد قرار دے دیا اور ہاں جی اور ان دونوں کو جو قریبی رشتے کو قرآن نے بھی اطائد فرمایا اس کے بعد والے حدیث نمبر 26 میں فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہ خود علیہ السلام سے مخاطب ہوگا یا علی و علی الب اللہ مومن ان تقیب اے علی آپ سے محبت ہر کس محبت نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو مومن ہے اور پرہزگار ہے پرہذگار اللہ سے سچے خوف رکھنے والا پرہذگار مومن آپ سے محبت کرے گا اولا یہ بوجھگا اور آپ سے بغوت نہیں رکھے گا آپ سے دشمنی نہیں کرے گا آپ سے نفرت نہیں کرے گا اللہ کافراً شقیون مگر کافر اور بدبخ انسان یعنی کافر اور بد بخش سنگ دل انسان ہی آپ سے دشمنی کرے گا اور مامی بپا رسگار بندہ آپ سے محبت کرے گا تو یقیناً جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے دلوں میں اللہ اس پاک خاندان سے علیٰ و اولاد علی سے اگر محبت دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے شکر ادا کرنے کے حملے میں مومنوں کے زمروں میں اور ڈو تقی پرہدگاروں کے زمرے میں شامل فرمایا ہے ہاں جی اور جن لوگوں کو اپنے دلوں میں اگر علیہ السلام کے بارے میں کچھ بغض اور عداوت دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً طائف ہو جائیں اور اس معلد سے محبت محمد مدد کا احہار کریں تاکہ اسے وارننگ سے ان نجات مل جائے تو علیہ السلام سے فرمایا محبت ہی ہاں جی مومن اور تک ہی انسانی محبت کرے گا تو جو ان حسیوں سے محبت کے رائے میں وہی سچے مومن اور پرہیزگار لوگ ہیں ہاں جی تو یہ دو مختصر حدیث کا ترجمہ میں نے ہم لوگوں تک پہنچایا میرے دعائے پرول کر ہم سب کو محمد آل محمد کے صحیح معرفت ہونے کی توفیق عطا فرما اور ان کی معرفت کے نظیر میں ان سے سچے محبت معدد اور اس حچی محمد مادہ کے نظر میں ان کے پاک سیرت پر چل کر ایک ابد صالح کی حیثیت سے معاشرے میں ہاں جی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے کی اور اللہ کی عبادت و بندگی کی اور ایک سال انسان کی حیثیت سے اس معاشرے میں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمی